و شر امور محد وکل محد وکل وکل ویم شاؤ بلاہلا جمیت محترم سام نوجوان ساتھیو دینی ماں یہ سورہ آل عمران کی ایک سے رابطہ کی گئی ہے جو آج خطبے کا اثر موضوع ہے اتفاق اور اتحاد اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلاط السلام کو دنیا میں بھیج کر کے پوری امت مسلمہ میں اتفاق اور اتفاق پیدا کرایا اسلام کی برکت تھی کہ دنیا میں سارے لڑنے والے کلمہ پڑھنے کے بعد آپس میں کے سب بھائی بھائی بن گئے رب آدمی ود کرو نیکم عید کم تم آدارا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم سب آپس میں جدا جدا تھے دشمن تھے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فدل و کرم سے تمہیں متفق اور متحد کر دیا اور ایک دوسرے کے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی فاسٹ بہ تم دن اللہ تعالیٰ کے صدر و کرم سے تم سب کے سب بھائی ہو گئے امت کہ اس امت مسلمہ میں نہ رنگ اور کلر کا معاملہ ہے اور نہ تو انسان کے ذات ساتھ برادری کا برادری کے اعتبار کیا گیا ہے برائے توحید پر اتفاق اور اشتہار اور تقویٰ اور عمل صالح کو تفو اور برقری کا اس بنایا گیا ہے معیار بنایا گیا اناحیت کا تم تم یہ سب سے بہتر وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مجھے مقرر اور مکرم اور معزم جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو تقوا بنیاد ہے ہمارے یہاں تفوق اور برتری کا اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ان نہ کم امتوں واحد اس کا اللہ رب العالمین کا فرمان وہ انہی امت کم امت یہ پوری امت ایک ہے اس میں کوئی بٹوارا کوئی تقسیم نہیں ہے رنگ اور نسل کا قوم اور وطن کا ان نمل ممینوں نہ اخبا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی اسی لیے رب العالمی رب فکون میری یہ عبادت کرو اور مجھ سے تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے میرے بھائیوں اتفاق اور اتحاد ہی دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عروج اور ترقی کا سبب بنا کرتا ہے یہی آپس میں الفت محبت کا ذریعہ ہے اور اسی کے ذریعے عروج اور ترقی ہوا کرتی ہے اور جہاں انسان اتفاق اور اتحاد کو ترق کیا انتشار اور تصرک اور تشتت کا شکار ہوا وہیں سے قوم کا سوال شروع ہو جاتا ہے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک نے فرمایا واقع اللہ رسو رہو فتح وطد بس گرو ان اے میرے بندو واپ اللہ رسول تم اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتے رہو ورا تناز رہو آپس میں لڑنا نہیں آپس میں جھگڑنا نہیں آپس میں اختراف اور انتشار نہیں پیدا کرنا اگر تم آپس میں اختراع انتشار, انتشار اور تفرق پیدا کرو گے تو یاد رکھنا ربو عالم فرمایا ہو تم تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی تم کمزور ہو جاؤ گی تمہارے پیر پھسل جائیں گے اور طرح طرح کی مصیبتیں تم پر آئیں گی کیوں وسداری حکم تمہاری ہوا اکڑ جائے گی ایک عقل مند با مرد بہت چار بیٹے تھے اس کی چاروں بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ہر ایک کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑیاں دی اور ہر آپ کے دیشا اپنی طاقت آزمائی کریں کہ اس لکڑی کو توڑ سکتا ہے کہ نہیں توڑ سکتا معمولی سے لکڑی پھر ہر بچے نے توڑ کر کے رکھ دیا پھر چار پتلی پتلی معمولی بولی کسی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے باندھ دیا اور کہا اب ذرا اس کو توڑنا چاہو ہر بیٹا اس کو توڑنا چاہتا ہے لیکن اب نہیں ٹوٹتی بچے سمجھ نہیں رہے تھے اب باپ سمجھ آیا تھا بے تو یاد رکھو ہم تمہیں چار بھائیوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اگر تم آپس میں لڑو گے تو باؤں اور محلے کو لوگ تم کو ویسے ہی توڑ کر کے رکھ دیں گے جیسے الگ الگ لکڑیوں کو تم نے توڑ کر کے رکھ دیا اور اگر تم آپس میں چاروں مل کر کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو گے تو دنیا میں تمہارا کوئی بال دیکھا نہیں کر سکے گا اتفاق اور اتحاد بھی رب آدمی نے بہت بڑی قوت رکھی ہے اسی لیے نبی علیہ سلحر برالمی نے فنمایا نے تنا درو فتد وطد خبر ہی خبردار آپس میں لڑنا نہیں آپس میں جھگڑنا نہیں اختراف نہیں کرنا اگر تم اختراف کرو گے تو پتہ شروع ہوا تھا حکم تمہارے اندر گز کا حکم کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اٹھ جائے گی اس لیے وصبرو برو وش برو انہاں محاورین آپس میں اتفاق رکھنا اگر کبھی چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے ایک دوسرے سے تکلیف پہنچ جائے ایک دوسرے سے دل دکھیں تو اس سے اختلاف رکھانا بلکہ کام لینا انابرین اللہ تعالیٰ کی مدد اور مصرت سدا کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے اسی لیے امام ترمیدی رحمت اللہ نے اپنی سنن کے دم عوائد کرتے ہیں کہ اللہ کے رشاد بنوایا اللہ خال تنا یس برو آگاہ اور کم آ رہے آپ سان آپ بنوا رہے ہیں اللہ تننا سو یش روا آگاہ جو لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہتا ہے اس سے مایت کی زندگی گزارتا ہے اگر لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے الگ نہیں ہوتا نہ جماعت چھوٹا ہے نہ امت چھوٹا ہے نہ مسجد اور مناظر کو چھوڑتا ہے نہ اپنی اجتماعیت کو نظر انداز کرتا ہے تکلیف پہنچتی ہے لیکن اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے ویسا آ رہا ہوں لوگوں کی ایزا پر صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے صرف اسمنا پر کہ اتفاق میں اللہ نے برقت ہم چھوٹے چھوٹے گھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کر لیں گے تو ہماری قوت اور ختم ہو جاتی ہے آپ نے پیشہ بنایا جو انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں سے تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب بندہ ہے من لگی اس انسان سے جو لا نہ سونا یسرآ جو لوگوں کے تکلیف پر صبر نہیں کرتا اور نہ تو صبر برداشت کرتا ہے اور نہ تو لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہتا ہے نبی علیہ السلام سلام نے اس حدیث کے اندر بڑی وضاحت آپ نے کر دیا کہ آدمی کو اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے چشم کوشی نظر اندازی کرنی پڑے گی سامنے والے سے ہمارے اپنے ذمہ داروں سے اپنے رشتے داروں سے اپنے بڑوں سے اپنے پڑوسی سے یا اپنے چھوٹوں سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا علاج کنارا کسی نہیں ہے بلکہ اتفاق اور حمین رکھ دو چیزوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا نمبر ایک سارے لوگ مل کر کے اللہ کے رسی کو اللہ کی کتاب کو نبی کی سنت کو اور اسلام اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑ رکھو اور دوسری چیز جس سے بنا کی جا ورا سفر اپنے کوٹ نہیں ڈالنا اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا اور آپس کے خوب اخترافات اور جھگڑے لڑائی اور تفرم کو تشرف سے اللہ تعالی نے ہم کو منع کیا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی علیہ رہی مومنوں کے آپس میں روابط آپس کے تعلقات اور آپس کے رکا کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہمیں رکھنا چاہیے نبی رہسرات نے صحیح ہے بڑی پیاری تصویر بنوایا المل مل بلیا شاد ہو بادا وہ سب پکا بھئی رایا سادی اور کلا کارا رہے سرات اسم آپ نے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان بنیان عمارت کے معنی ہے یہ سب ہو باد پھر آپ نے اپنی انگلوں کو اس طرح سے ملایا اور فرمایا دیکھو یہ آپس میں مل جانے کے بعد دیش ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں ایسے ہی یہ پوری عمارت آپ کے سامنے مسجد کی ہے ایک چیز دوسرے چیز سے جڑی ہوئی ہے اور اسی کو اتفاق اور اتحاد کی تصویر دی گئی آج مثال کے طور پر آپ ذرا سوچ ایک یہ ہے اس ممبر مسجد سے ہی اس میں سیمنٹ ہے اس میں دارے دارا ہے اس میں تاکوک ہے اس میں لوہے ہیں ان میں سریا ہے ہر چیز الگ الگ دکان سے آپ کو ملی اور یہی رکھ دینے کے بعد بھی کوئی قوت نہیں جو چاہے عید اٹھا لے جائے جو چاہے تابو ختم کر دے اور جو چاہے سریا اٹھا لے جائے اور جو چاہے آپ کی یہ لکڑیاں اور پلائی کھڑکی اور دراص اٹھا لے جائے کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی بے جان پڑی ہوئی تھی لیکن اب یہ سول نے ارشاد نمایا جب دیوار کھڑی کر دی گئی ایک عمارت میں ان تمام میٹریل کو جوڑ دیا دیا. سارے مواد اب نہ کوئی نکال پاتا ہے نہ کوئی کھڑکی توڑ پاتا ہے نہ کوئی گلاس ختم کر پاتا ہے جو آپس میں دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول سلام نے المن موہمن دن بنیاد یہ شدھ باد ہو बादा یہ बिल्डिंग کی سارے چیزیں ایک ایک او او او او او او او او چیز مٹیریل جس میں جس مسئلہ استعمال ہوا ہے الگ الگ سے کوئی طاقت نہیں لیکن جب مل گئے ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں آپ کا یہ پلاستر اگر دیوار ساتھ نہ دے تو پلاستر زمین پر گر جائے اگر یہ بارہ ساتھ نہ دے تو تابوت سڑک گر جائے اگر یہ دیواریں ساتھ نہ دیں تو یہ سر یہ نیچے آ جائیں لیکن ساری چیزیں جب آپس میں جڑ جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے اتنی معاون ہو گئی کہ اب اس کو توڑنے کے لیے جتنے بنانے میں محنت لگی اتنا ہی توڑنے کے اندر بھی محنت کرنی پڑتی ہے اتنی قوت و طاقت آ جاتی ہے آپ نے ساتھ نمایا یہی معاملہ دیوار کے مسلمان مسلمانوں تمہاری ہے بنیان یہ شدھ باد ہوگا مؤمن کبھی اکیلا زندہ نہیں رہتا مؤمن تمام مؤمن بھائیوں کے ساتھ ایسے جڑ کر کے مؤمن آپس میں ایسے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں کہ ان کی قوت دیوار کے مالن بن جاتی ہے نبی نیس سلاط نے اس اتفاق اور اتحاد کی اور اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی عدم بیان کرتے ہوئے سنمایا من احب من اراد جنتی جماٹا کما تارا رہا شان ہے لوگ یاد رکھو اگر تمہیں سے کوئی انسان چاہتا ہے کس کا جنت کا آلہ مقام و مرتبہ من آردا ملک بہ بو حل جنت ہے جنت کا پھ بوہا جنت کے سنگھر میں جتنی جنتیں ہیں جنت کے چندر میں سب سے اعلی مقام آپ افضل مت سکے اور سب سے بہترین جگہ جو ہے اس کا نام پہ ہے آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے تم میں سے پہ بوہا حاصل کر لے تو اسے ضروری ہے ہل جلد سے مل جل جل جمع آکا اور جماعتی زندگی گزارے جماعت سے جڑ کر کے زندگی گزارے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہ کرے،, کی نہ کرے اگر کچھ تکلیف میں آتی ہیں تو اس پر سبر اور ستیہ کے ساتھ اس اجتماعیت کو باقی رکھو ندی رہی بہترین وعدہ ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں اسی لیے میرے بھائیوں اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے جڑنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے یاد رکھے فرد کائیں مرتب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میرو دیرو نے دریا کچھ نہیں تمہاری ساری قوت و طاقت اللہ نے اتفاق اور اتحاد میں رکھا ہے پوری خیر و برکت اللہ نے حمایت میں رکھا ہے اگر تم نے استماعیت کو چھوڑ دیا تو دین کا ایمان کا عقیدے کا تقوی کا برقرار رکھنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے اور جہاں استماعیت ختم ہوتی ہے مسلمانوں جہاں تمہاری لڑائیاں آپس میں ہوتی ہیں جہاں استفاد اور اتحاد کو پرکھ کر کے آپس میں ایک ڈیڑھ انچ کی دیوار کھڑی کرنے لگتے ہو اسی دن سے نہ تمہاری جان محفوظ رہتی ہے نہ تمہارا من محسوس رہتا ہے نہ تمہارا دین محفوظ رہتا ہے نہ تمہاری بچتیں محفوظ رہیں اور نہ تمہاری ماں و بہنوں کی عزتیں محفوظ رہیں یہ ساری مصیبتیں کیوں آئی ہم سے زیادہ دنیا میں لڑنے والا کوئی رہی نہیں گیا سارے ہمیں لڑاتے ہیں اور اپنا کام بناتے ہیں اور اب مسلمان بیماری کا علاج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے نفان سکھا اختلاح جھگڑے لڑائیاں و سنت سے دوری ان اجتماعیت کی مخالفت ہم آپس میں کیا کرتے ہیں اسی لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اتفاق کی اتحاد کی اجتماعیت کی آپس میں الفت محبت کی اللہ تعالیٰ امت امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے الاظین ہم کو ایک کر دے نیک کر دے ہمیں متفق اور متحد کر دے ہمارے ساری لڑائیاں سارے استرا اور سارے جگڑوں کو ختم کر دے اتر کوری ہادان وہاں رہے الحمد للہ وفا وسلام دلائے صفا امبا بھا نئے تھوڑا سامنے شایا الجما کو برکھا الجما کو الجماعت رحم و تو آزاد <عزار> حضرت نومان بلکشی رضی اللہ کی حدیث اس کو امام سر اور امام ہے بن آپ نے اللہ الجماعت رحم و تو آزاد فرمایا دو دو اس اور اس مل کر کے رہنا اے اللہ تعالی کی رحمت ہے ولپر تو <عزار> اور آپس کا आपस آپس کی لڑائیاں آپس کے جھگڑے اور یہ नहीं کا بادیاں ہی؟ ہیں یہ اللہ تعالیٰ قسم کا آباد ہوا کرتے ہیں آباد سے بچو اپنے حالات کا ڈائر ڈالو محاصبہ کرو ہمارے اندر لڑائیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کرو وہ اصل ادا اے لوگوں اللہ کار سے دے اور آپس کے اصلاح کر لو اپنے معاملات کو سدھار لو اور اپنے دیگار کو ختم کر لو ندی اراد کے سامنے کچھ لوگ آئے کہنے یا رسول اللہ آج ہماری یہاں برکتیں ہم برکتوں سے کیوں محروم ہے یہ تو کہا بھی ہے یار سنلنا ہم کماٹے بہت زیادہ ہیں آمدنی بہت زیادہ ہیں لیکن پورے گھر سے نے برکت کو اٹھا لیا ہے یا رسول اللہ کاروبار بھی چلتا ہے آمدنی بھی بہت زیادہ ہیں اب دن سے دن سے ہم تھک جاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی مہینہ پورا ہونے کے پہلے پہلے حالات ٹائم ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں کمی تو نہیں ہے آمدنی کی کمی نہیں لیکن پورا نہیں ہوتا برکتیں ایسے ہو جاتی ہیں آپ نے ساتھ مایا شاید تم لوگ گھر میں کھانا کھاتے تو سب الگ الگ کھاتی ہو ایک نے کھایا دوسرا دو گھنٹے کے بعد کھائے گا تیسرا سو کے اٹھے گا تب کھائے گا چوتھا ساری ہو جائے گا تب کھائے اللہ اکبر گھر کے اندر آپ کے دسترخان میں آپ کے چاول روٹی کھانے کے اندر بھی برکت اس وقت ہوتی ہے جب پورے گھر کے لوگوں نے استماعیت پائی جائے سوچا کہ آج سما شاید کہ تم کھانا کھاتے ہو تو الگ الگ کھاتے ہو آگرہ فرمایا اس سمے والا یو بارک رقوم سیخو بہت مار رہے سرا تھی یو بارک رقوم سی ہے بہت ماتار رہے سس سارے لوگ مل کر کے کھاؤ استماعیت کے ساتھ کھاؤ کھانا سب اکٹھے کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ جب تم لوگ ایک ساتھ مل کر کے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ گے جو بڑا کلا فی تو اللہ تعالیٰ تمہاری آمدنی تمہارے کھانے تمہارے پہننے تمہارے کاروبار میں اللہ تعالیٰ گھر سے لے کر کے مارکیٹ گھر سے لے کر کے مارکیٹ اور دکان تک اللہ تعالیٰ تمہارے تمہیں برکتوں سے مارا مار کر دے گا انسان ذرا سوچو ایک دفتر خان میں اگر ہمارا اجتماع ہو سات بہ سے اکڑی ہوئی اور سات بہ جو ہے سات سے اکڑی ہوئی نند جو ہے وہ اپنے بھاویوں سے اکڑی ہوئی سارا گھر فساد کا دریا بنا ہوا ہے کیسے ہماری یہاں برکتیں آئی ایک گھر میں اگر تھوڑے سے بھائیوں کے اندر اختلاف ساتوں بہت کا اختلاف ننند ہوند ہو دوسروں کا اختلاف ہو تو بھائیوں میں اختلاف ہو پھر پورے گھر پہ رے کر اللہ سے بار کس تک برکت اٹھا لیتا ہے تو پورے ملک میں ہم اختلاف کریں گے کون سی برکت کی امید رکھتے ہو کون سی برکت ہمارے اندر آئے گی ضرورت ندی رہی مو منو مر اکل مومن مومن مومن کا آئنا ہوتا ہے وہ مو منو اکل مومن مومن مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے یا خوب پہ یہ اتہ یا خوب پہ یہ اٹہ رہ سراسن مومن آپس میں جدا نہیں ہوتے ایک مومن کا با ہو گر سنساس روانا ایک مومن کا دوسرے مومن سے وہی رات سرخ ہے وہی تعلق ہے وہی رشتہ ہے جیسے گھر میں تمہارا تمہارے آئینے کا ہے اس سے بڑی تشدر مثال اور کیا دے سکتا ہے एक इंसान को बना सोचे आज सुने का दिन है मोस तराशा होगा जब भी आईने का मोहताज बात से किया होगा जब भी आईने का मोहताज कपड़ा पहना होगा जब भी आईने का टोपी लगाता है जब भी आईने का मोहताज पूरा घर आईने का मोहताज होता है और आईना जो बता देता है ہاں تمہارا بٹن اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر آ گیا ہے تمہارا رومال تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے تم نے بال کا تک ہمارا جگہ بڑا رہ گیا ہے آئنا کتنا تمہارے وہ کو بتا دیتا ہے ہر آدمی آئینے پر میں اپنے ایپ کو دیکھ کر کے سدھار لیتا ہے آپ نے ساتھ نوایا موبنو تم آپس میں دوسرے سے نہیں ہو اپنے کو ویسے ہی سمجھو جیسے اپنے گھر کے آئینے کو سمجھتے ہو پھر آپ نے آگے ساتھ نوایا کل موبن موبن آپس میں دوسرے کے بھائی ہوا کرتے ہیں یا کو آگے جیسے موبن اپنے موبن بھائی کے ایپ کو نقصان سے بچاتا ہے اور بھی بھائیوں کی بھائی کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو مشاعت و مصیبت مدد کرتا ہے اس کے ساتھ بھڑائی کیا کرتا ہے میرے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے تمہارا مومی بھائیوں سے تعلق ہے آپ نے ساتھ نوایا ان نل مو لے اہلی ایمان اپنے تمام ایمان والے بھائیوں کے لیے کیسے ہے رول کہیں اور نہ دیکھو اپنے جسم پہ تم غور کرو کیا گور کرنا ہے اپنے سر کا اور اپنے جسم کا کیا تعلق ہے اسی پر سوچ لو بس اللہ سے فرماتے ہیں اپنے سر کو اور اپنے جسم کو سوچ دونوں نے کیا رکھتا ہے گلا کٹ گیا سر کٹ گیا جسم بیکار ہو گیا کوئی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں مٹی میں گاڑ کے سب دبا دیتا کوئی ایک منت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کیوں سر آپ کا جدا ہو گیا آپ نے ساتھ شرمایا اے موبنوں جو تعلق جسم کا اس سر سے ہے یہی تعلق ایک مومن کا دنیا کے سارے موبلوں سے ہوا کرتا ہے دنیا کے سارے قلموں کو لے اہل ایمان ایک مومن کا دنیا کے سارے مومنوں سے وہی تعلق ہوتا ہے جو سر کا تعلق میں سے پھر آپ آگے چار پاتر ماتے یہ الم ایمان لمان یہ الم المین ایمان مومن اپنی بھائیوں کے دکھ در تکلیف کا ویسے ہی ضرورت احساب کرتا ہے جیسے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار اور بے چین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ فب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کوشش ہماری اور آپ کی ہے اور اشتفاق پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ فبین قروبہ اللہ تبین قروبہ اللہ اللہ رب العلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے فدر و کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا الفت پیدا کر دی بد بغوت دور کر دیا نئے نبی دنیا کی ساری دولت بھی کر کے ختم کر کے اگر اختلاف اتفاق پیدا کرنا چاہتے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو نہیں جوڑ سکتے تھے اللہ نے اپنے فدر و کرم سے جوڑ دیا اللہ نے متفق کو متحد بنایا ایمان کے ذریعے کتاب اللہ کے ذریعے سنت رسول کے ذریعے نبی نے اپنے سیرت کے ذریعے ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کیا ہمارا کام ہے اشتفاقات کو ختم کرنا اور بات اتفاق اور اتحاد رجل کے ساتھ رہنا اللہ نے اشتہار کو رحمت برکت کرار دیا اگر برکت اتفاق کی رحمت اتفاق کی برکتیں دیکھنا ہو تو شیخ زائد رحمت اللہ لے. اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے جو اتفاق اور اتحاد یہاں اوا رات میں پیدا کر کے اس ہوئے سے برادے کے اتفاق برکت ہے زمین جو ہے برکتیں اگل رہی ہے ہر قسم کا اس لیے اللہ تعالیٰ سے گواہ کرو ایسے ہی دنیا کے تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی توقی فرمائی جس ملک میں ہم ہیں وہاں کے, کے میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق میں محفوظ کر لے کو, کو وہی کام لے جس میں آپ کی ردا ہو ملت کی بھلا ہو قوم عوتن کی کامیابی ہو ہر ایسے چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں روک لے جو دو دو ملت اور کام اور وطن کو نقصان دے دو ان کو اپنی مرضی کے آنے میں استعمال سلمان دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان کو امن کا گہوارہ بنا دے ارا جہاں بھی مسلمان اپن نیت ہے وہاں کے مسلمانوں کی جان ان کی بان ان کے عزت ان کے ایمان اور ان کے جلد حفاظت فرمان اللہ رحمكم اللہ, اللہ کردم الله پورا اکبر